امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر 27 اپنے اس خطبے میں حضرت علی رشاد فرماتے ہیں جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم ذرا اور مضبوط سپر ہے جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے خدا اسے زلط و خاری کا لباس پہنا اور مصیبت و ابتلاح کے اور اڑا دیتا ہے خدا اسے ذلت و خاری کا لباس پہنا اور مصیبت و ابتلا کے ہردا اڑا دیتا ہے اور مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اسے روک لیا جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس قوم کو لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی اعلانیہ بھی اور پوشیتا بھی تمہیں پکارا اور للکارا اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو خدا کی قسم جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ضلیل و خار ہوتے ہیں لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے یہاں تک کہ تم پر غارت گریا ہوئی اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا اسی بنی غامت کے آدمی سفیان ابن آف ہی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر امبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا اور مجھے تو یہ اطلاع بھی ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان زمی کے گھروں میں گھس جاتا ہے اور ان کے پیروں سے کڑے ہاتھوں سے کنگن گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا ہے اور ان کے پاس اس کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا سوائے اس کے کہ انا لاجون کہتے ہوئے سبر سے کام لیں یا خوشآمدیں کر کے اس سے رحم کے التجا کریں وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا اب اگر کوئی مسلمان انسانہات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے العجب سم العجب خدا کی قسم ان لوگوں کا باطل پر ایک کر لینا اور تمہاری جمیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندو بڑھا دیتا ہے تمہارا برا ہو تم غم و حزن میں مبتلا رہو تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو تمہیں ہلاک کو تاراج کیا جا رہا ہے مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے وہ تم سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چوراتے ہو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے اتنی مہلت دیجئے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے اے مردوں کی شکل و صورت والے نامرادو تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ ہجلا نشین عورتوں کی مانند ہے میں تو یہی چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندھو کا باعث بنی ہے اللہ تمہیں مارے تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو و غضب سے چھلکا دیا ہے تم نے مجھے غم و حزن کے جرے پہ در پہ پلائے نہ فرمانی کر کے میری تدبیر و رائے کو تباہ کر دیا یہاں تک کہ قریش کہنے لگے، علی ہے تو مرد شجاع، لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں امیر حضرت علی علیہ السلام نہ البلاغہ کے اس خطبے کے آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مضاولت رکھنے والا اور میدان بغا میں میرے پہلے سے کار کیے ہوئے ہو میں تو ابھی بیس برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اب تو ساٹھ سے بھی اوپر ہو گیا ہوں لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے